<تصفح> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضرب احدكم کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے غلام کو خادم ہو اپنے غلام کو ہر یہاں پہ خادم سے مراد غلام ہے اداکار اللہ تو وہ اللہ کا واسطہ دے اللہ کے لیے معاف کر دو ارفعو تو اس سے اپنے ہاتھ کو روک لو خواہ ترمزی والبیحقی فی شعب الایمان لیکن عندہو فلیمسک بدل خرفعو ایدیکم خرفعو ایدیکم کے بجائے فلیمسک کے الفاظ ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی اپنا ہاتھ روک لو یہ اس وقت ہے جب حد نہ ہو اگر حد مار رہا ہو پھر حات نہ روکے بلکہ حد پوری کرے رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ, اللہ قیامہ جو شخص ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کرائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی کرائے گا کرا گا ماں اور بیٹے سے مراد لونڈی باندی اور اس کا بچہ ہے اور جدائی کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مالک مثلا وہ باندھی کسی کے ہاتھ پروخ کر دے یا کسی کو ہیبا کر دے اب بچے کو اپنے پاس روک لے یا بچہ کسی کو بیچ دے یا کسی کو ہڈیا دے دے اور ماں کو اپنے پاس رہنے دے تو ماں بیٹے کو اس طرح باندی اور بیٹے کو اس طرح جدائی کرتا ہے اس کے درمیان تو فرق اللہ بینه و بین حبته و قیامہ قیامت کے دن اللہ اس کو اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان زیدو کے درمیان جدائی کرا دے گا۔ انا علی رضی اللہ عنہ قال وحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام ہی بچ اور اور دونوں بھائی بھائی تھے ابھی تو میں نے ان میں سے رسول اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اے علی فعلت غلامت غلامت غلام کے ساتھ کیا کیا اخبر تو میں نے خبر دی بتلایا کہ غلام بھیج دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر لو واپس کر لو یعنی جو بیا کی ہے اس با کو ختم کر لو غلام اپنے پاس واپس رکھ لو تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی نہ ہو ایک بات یہ سبھی سے یہ معلوم ہوگی دوسری بات یہ معلوم ہو گئی رد رو دو مرتبہ ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے استحبابی نہیں ہے اور تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ یہ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی باندھی اور بیٹے کے درمیان جدائی نہیں بلکہ اور بھی جیسے دو بھائیوں تو ان کے درمیان بھی جدائی کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے جدائی کرنا ٹھیک نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باندھی اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی صلی اللہ علی کا علی صلی اللہ وسلم نے اور انہوں نے اس کو ختم کر برنان النبی صلی اللہ علیہ کے تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی یسر صلی اللہ حتو اللہ موت اس کے لیے آسان کر دیں گے اور دوسری یہ بات یہ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے پہلی بات رفقم ضعیفی کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے اور علی الوالدین ماں باپ پر شفقت کرتا ہے اور احسانوق اور اپنے مملوک یعنی غلام باندی کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ اس کے لیے موت کو آسان کر دیتے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور کمزوروں کی مدد نہیں کرتے ان کے ساتھ نرمی نہیں کرتے تو پھر وہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے موت کو مشکل بنا دیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایک غلام حضرت علی رضی اللہ کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا توان ضرب اہل صلاحی مجھے نبی میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ نمازیوں کو مارا جا وقدر جائے اور میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر بن قال انہانا رسول اللہ ذربی نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا کہ جو خادم جو غلام جو نوکر جو ملازم نماز پڑھتا ہوں نیک ہو اس کو نہیں مارنا چاہیے ہم کتنی مرتبہ آ جو ہے وہ معاف کرے اپنے غلام کو خادم کو پسکا تھا خاموش رسلم پھر یہ بات, پھر تسری یہ بات کی فصل خاموش کیا نتیجہ اس سے مرتبہ روزانہ سکتر مرتبہ معاف کرو سکتر مرتبہ معاف کرو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے معاف کرنے کی فنبی ذر قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا من لا امکم من مملوک فاتعون ما تاکرون کہ جو تمہارے ہے غلام ہے باندی ہے وہ تمہاری خدمت کرے تو اس کو وہ کھلاؤ تم خود کھاتے وقت اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو ملائی اللہ ہو اور جو تمہاری خدمت اطاعت نہ کرے کبھی او اللہ تو خلق اللہ اس کو بیچ دو اور یہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کو تکلیف نہ دو وعن تحل کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ قد لحق کہ اس کے پیٹ, پیٹ سے لگ گئی ہے پیاز یعنی کی وجہ سے جمع بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان یہ جو چوپائے ہیں الما بے زبان ان کے بارے میں اللہ سے ڈروحا سوال حتن خالح ان پر ایسی حالت میں سواری کرو کہ یہ درست ہو توانا ہوا خالح اور ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ یہ بھی تندرست ہو توانا ہو الفسل بات سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لمح اللہ وبرکاتہ